الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاكمة بالمقتطين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الله من الدين يا أيها الذين أمنوا تقول الله حق كباته ولا تموته إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واخلقوا منها زوجها وبقى منهما رجالا كثيرا نساء ربكوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليهم رضيبا يا أيها الذين أمن اتقوا الله وقولوا ربولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعلها ورسولكم فقدت العظيمه اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وصير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الامر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه انهم فتيه تن امنوا بربهم وزدناهم قدرا وعن أبي رب رضي الله وعن مقارب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إيمان عادل وشاب نشأ في عبادة الله إلى آخره رواب البخاري المسلم محترم بذرقان الدين نوجوانیں ملت آج بڑی ہی مسبت کا دن ہے اس مناسبت سے کہ اللہ تعالی مجھے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع پر اللہ کو شاعری کرنے کا موقع دیا ہے اور واقعی اللہ کا بڑا قتل ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ایسا ہے کہ کلکتہ میں کئی مسلمان آتے ہیں جاتے ہیں و سیاحت کے لیے آتے ہیں کسی کو نہیں معلوم ہوتا مگر ایک رشتہ ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے پاس میں یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں وہ ہے علیمی محبت دینی محبت کا رشتہ کیونکہ مجھ جیسے بہت جیسے بہت آتے ہوں گے کلکتہ آتے ہیں مگر یہاں پر ہم لوگوں کا اکٹھا ہونا وہ صرف ایک دینی رشتہ ہے دینی محبت ہے جس کو بنیاد پر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا نہ ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگ جو کچھ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عمل کی طور سے سے فرمائے حاضرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے واقعی حالات کے حساب سے نوجوانوں میں بگاڑ اسباب و علاج یہ اللہ تبارک و تعالی جو انسانی زندگی دیا ہے یہ زندگی عبارت ہے اس نام سے ان پانچ چیزوں پر عبارت ہے ایک بچپن دوسرا لڑکپن تیسری جوانی ڈھیر عمر بڑھاپا بس یہی انسانی زندگی ہے دنیا میں ان مراحل میں جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ نوجوانوں کا مرحلہ اور اس مرحلے کی عبادت اللہ تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے ایک نوجوان ایک نوجوان کا قیام ایک نوجوان کا رکوڑ ایک نوجوان کا دکھا ہاں یہ حقیقت ہے کہ بڑی عمر والے بوڑھے لوگوں کی عمر ان کی رہنمائی میں یہ کام انقلابات ہوئے ہیں مگر جو اصل کردار جو ہے وہ نوجوانوں کا کردار ہے عمری میدان میں آ کر مقابلہ کرنا موجود کرنا موڑنا جتنے بھی اعمال ہیں تاریخ دے دہلی تاریخ شاہد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ہم اور آپ سنتے آئے ہیں اس حدیث کو کہ ساتھ لوگ ایسے لوگ ہیں قیامت کے روز لوگ اپنے گناہوں میں اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اس میں امام العاد انصاف پسند امام حاکم اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا شاب النش اپنی عبادت اللہ ایسا نوجوان جس کی زندگی اللہ کی جس کی نوجوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے یہاں کہ ایسا نوجوان جس کی نوجوان اللہ کی عبادت میں گزرے تو واقعی غور حوصوں کا مقام ہے مقام ہے اسی طریقے سے آپ اچھا بے اس واقعے کو بھی میں نے اللہ تعالیٰ پورا واقعہ ذکر کیا کہ اس وقت قوموں میں کتنا شرک پایا جاتا تھا اور جو لوگ اس پتنے سے جو لوگ تھے اللہ تعالی پورا وقت یا ذکر کر کے کہتا ہے نئے تھے رات میں وہ نوجوان ہوتے ہیں مان لائے وہ زدنا ہوگا ہم, ہم نے ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے زیادتی کی ہم نے اور اسی طریقے سے کے زمانے میں ظلم کرتا تھا فراہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا انانیت تھی کہتا تھا درتے اللہ تعالیٰ موسا موسا پر جو ایمان لائے اللہ درویت من بن کوئی سوائے کچھ اس کے قوم کی ایک نوجوان تھے کچھ نوجوان تھے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی جماعت کی وہ جو درویت سے مراد ہے وہ نوجوان تھے اللہ کے ڈر سے کئی لوگ ایمان نہیں لائے جو لائے تھے صرف کچھ نوجوان تھے یہ ہے جتنے بھی انقلابات اس دنیا میں آئے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے بھی اس میں اصل کردار نوجوانوں کا کردار ہے جس قوم کے نوجوان سو جائیں جس قوم کے نوجوان کے اندر دینی شعور ختم ہو جائے سمجھ جاؤ کلام نوجوانوں میں عام ہو گیا ہے زنا نوجوانوں میں عام ہو گیا ہے لوافت نوجوانوں میں عام ہو گیا ہے اتنی برایاں اتنی برائیاں شراب نوشی سگریٹ کا استعمال کرنا نشا لوں کا استعمال کرنا اسباب کے ساتھ ساتھ ہر ایک سبب ذکر کروں گا اسباب کئی ہو سکتے ہیں اسباب کئی ہی ہو سکتے ہیں کئی اسباب ہیں اس میں سے چند اسباب کیونکہ وقت کا بھی خیال کرنا ہے اس مناسبت سے کچھ اسباب میں نے نوٹ کیے ہیں اس کا علاج اور اسباب کیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں سب سے پہلی چیز وہ ہے والدین کی لاپرواہی بچوں کی تربیت کے سلسلے دیکھیں یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے والدین کی لاپرواہی اگر والدین لاپرواہ ہے صحیح سے بچوں کی تربیت نہیں کیے جی صحیح معنی میں دینی دینی, دینی چیزوں کو نہیں سکھایا ظاہر سی بات ہے وہ کل بڑھے گا نوجوان ہوئے گا اس کو کچھ بھی دینی شعروں نہیں رہے گا اس کے تو سب سے پہلی چیز ہے والدین کی لاپرواہی اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ایک والد کو چاہیے اپنی بچے کی تربیت کی لیے فکر کریں اب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہے اس سے پہلے بچہ پیدا ہونے سے پہلے فکر چاہیے بچہ پیدا ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے, ہے جب بڑا ہو جاتا ہے تو سب کر بیٹھ جاتا ہوں یہ کیا ہو گیا یہ کیسے اولاد دے رہی اللہ تعالیٰ نے مجھے جی خود ہمارے لیے بھی بربادی اور قوم کے لیے بھی بربادی تو سب سے پہلے ایک مرد کو چاہیے کہ اس بچے کی تربیت کی فکر اس کی سے پہلے انبیاء پیدا کریں دعائیں اولاد کی تو اولاد نہیں مانگے امبیا اولاد نہیں مانگے بلکہ جو مانگے نیک اولاد مانگے راپی ہر من الصالحین نیک اولاد دیں اولاد نہیں مانگے انبیاء مانگے تو نیک اولاد اس کا سلسلہ دیکھیے سب سے پہلے نوجوان کی بگاڑ کا سبب والدین کی لاپرواہی تربیت صحیح نہیں کرتے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے شادی کے ہم جس عورت کا انتخاب کر رہے ہیں وہ عورت نیک ہو ہم جس عورت کا انتخاب کر رہے ہیں وہ عورت نیک ہو اگر عورت نیک کہا جاتا ہے کہ ماں کی گوٹ بچے کی کہیں ماں کی وہ بچے کی پہلی سکول ہوتی ہے اگر بے پردہ عورت کو لے کے آ گئے عورت کو اگر لے کے آ گئے مشرقہ عورت کو اگر لے کے آ گئے کرتے تو بچہ اچھا کیا سیکھے گا ماں کو دیکھ کر کے وہی سیکھے گا ماں بے پردہ ہے ہر لائن سامنے آتی ہے بچی دیکھے گی کہ ماں جیسے کرتی ہے وہی کرتی ہے بڑے ہونے کے بعد سمجھائیں گے تو کہاں سے سمجھیں گے تو سب سے پہلا جو لنک ہوتا ہے جو رشتہ ہم ہے وہ نیک ہو سوری آپ اللہ کے رسول والے فرماتے ہیں تم کا تو چار چیزوں کی بنیاد پر عورت سے انکار کیا جاتا سب سے پہلی چیز یا تو مال کی دین. دین والی کو چن مال کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے و نسب کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے دین کی بنیاد پر بھی رشتہ ہوتا ہے مگر اللہ کے افسوس ون نے جس بات کی ترجیح دی ہے فرد دین, دین دینی رشتہ چننا ہے اور اس رشتے کو نکاح کر کے آنے کے بعد وہی بچہ سکے گا دینی ماحول پیدا ہو جا کر اور اللہ کے اللہ تبار مطالعہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈراؤ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلائی کا ہر ایک نگران ہے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنی رعایت اپنی رعایت کہ یہ جو اولاد ہے یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنا بہت بڑی نعمت ہے جس کو اولاد نہیں ہے ان سے جا کر کے پوچھے کہ اولاد کی قدر کیا ہے جب اولاد آئے اللہ تعالیٰ ضرور اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اولاد جیسے نعمت میں نے تجھے آتا کی کہاں تک اس کی صحیح تربیت کی تھی کہاں تک اس کی صحیح تربیت کی تو سب سے پہلی چیز ہے کہ دینی رشتہ لائے اگر دینی رشتہ آ جائے نیک گھر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے اپنے بچوں کو بھی نیک بنائے گی اپنے شوہروں کو بھی نیک بنائے گی اور تیسری دی چیز دینی ماحول پیدا کرنا چاہیے گھر پہ ظاہر سی بات ہے گھر پہ اگر دینی ماحول نہ ہو بچے کو دینی ماحول نہ ملے باہر وہی سیکھے گا جو ماحول چل جو نوجوان کر رہے ہیں جو بچے کر رہے ہیں وہی سیکھنے کا پرچار ضروری ہے کہ ہم دینی ماحول ضروری ہو جا رہا ہوں دین کیسے سلفے صالحین میں سے کوئی ایک سلب اپنے بچے کو مدرسہ بھیجتے وقت ذکر کرتے ہیں یا بلیا من ابواب گے ذکر کرتے ہیں اے میرے بچے مدرسہ بھیج رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں کہ اے میرے بچے مجھے یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ تو مدرسہ جائے تو دینی ماحول بہت ضروری ہے, جی ہے, ہے بچوں کو قرآن بتا سورتیں سکھائے تجویز کی سب کو قرآن سیکھے آج ہمارے پاس ماحول نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں ہم کہتے ہیں عیسائی ہمارے دشمن ہیں ہندو ہمارے دشمن ہے کلام لے دشمن ہے سے پہلے دشمن اگر اسلام کے دشمن دینی نہیں یہ بچوں کے پاس دینی ماحول نہیں دیتے اگر یہ تعلیم قرآن کی تعلیم سیکھنا ہے سو روپیہ میں پچاس روپیہ میں نہ ہونا ڈیڑھ سو روپیہ میں دو سو روپیہ میں فری بھی ہو ہوگا ماملا. جی اب یہی اگر اصلی تعلیم سیکھنی ہے سکھانی ہے بچے صرف ایک ٹیوشن کے لیے ایک سبجیکٹ کے لیے میتھمیٹکس سبجیکٹ کے لیے سائنس کے لیے ہزاروں کچھ کہتے ہیں بچے کے ذہن میں کیا بیٹھے ہے بچپن میں آپ ہزاروں فرش اس تعلیم کے لیے کر رہے ہیں اور اس تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں کر رہے ہیں من میں آیا چھٹی لے لیے من میں آیا فون کر لیے کہ آج نہیں آئیں گے جگہ جانا ہے پناہ جگہ جانا ہے بچے کے ذہن میں کیا پیدا کر رہے ہیں خود اپنے پیروں پر کنجھائی مار رہے ہیں بچ بچہ جب سوچے گا رہا ہے ارے اس دین کی اس قرآن کی کچھ اہمیت نہیں بس سیکھنا ہے مسلمان سیکھنا ہے بس قرآن پڑھ لیے اب جب ایک ہو گیا کم برابر قرآن بند پھر قرآن کھول کر پڑھنے کی توقع نہیں ہوتی کون پیدا کیا یہ ماحول کون پیدا کیا یہ ماحول کون اس کے سبب ٹہلیں گے خود والدین ٹہلیں گے ضروری ہے کہ بچوں میں دینی ماحول پیدا کیا جائے تیسری چیز والدین کے تعلق سے ہی آ اپنے گھروں سے امول فتل کو نکال دے پورے فتنوں کی ماں اپنے گھروں سے نکال دے کیا ہے امول فتل ٹی جی وی دیکھیے ہر ایک چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے مگر جو دروازے کھلتے ہیں اس کے اس سے جو دروازے کھلتے ہیں ایسی چیز کو ہم اپنے گھر لا رہے ہیں ایسی چیز کو گھر لا رہے ہیں پوری دنیا کی برائی اس میں چینل چالو کرتے بچے بیٹھے ہوئے باپ بیٹھا ہوا ہے چچا بیٹھا ہوا ہے دادا بیٹھا ہوا ہے ماں بیٹھا ہوا ہے ٹی وی چالو آج کو آج آج مانو ایسا ہو گیا ہے ٹی وی فلمیں تو دور کی بات نیوز بھی نہیں دے سکتے اور آئے سامنے نیوز بھی نہیں دے سکتے जो बच्चों को जायज है समझ कर दिखाते हैं कार्टून कार्टून दिखाए जाते हैं पुतले पुतले दिखाए जाते हैं सबसे पहले दूर रखना अपने बच्चों को इसे। बहुत बुरी चीज है कुछ फर्क नहीं है क्या फर्क है? है देखें इसकी कितनी बुराइयां हैं कितनी खामियां हैं मैं है, खामिया है आपको बताऊं सबसे पहली चीज कार्टून में म्यूजिक होती हो है नहीं होती है म्यूजिक सुना रहे हैं अपने बच्चों को जी म्यूजिक अपने बच्चों को सुना रहे हैं کارٹون میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو فلموں میں ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں کام لگتا ہے بچہ مل رہا ہے بچی مل رہی ہے اس کو پانے کے لیے کو وہ کوشش کر رہا ہے یہ فلم لے کیا چیزیں سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کیا ذہن بنا رہے ہیں یہ ایک دم چالو ہے شاشن مارتا ہے چل رہے پہ روشنی پڑی ہوئی ہے بچہ دیکھ رہا ہے پوری باتیں مائنڈ میں گھس رہی اب مجھے یہ کام کرنا تھوڑا نہیں ہو تیسری چیز بچے تو ہر آسان چیز ہر ناممکن چیز کو آسانی سے حاصل کرنا چاہتا ہے بچہ اب ہوتا ہے کارٹون میں ناممکن چیز سمندروں میں ہو گئے آسمانوں میں ہو گئے بادلوں میں چلے گئے وہاں پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے آسانی سے بس بس کچھ کام کیے تھوڑی سی حرکت کیے کچھ کاٹو بنائے پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے تو بچوں کے اندر بچپن ہی میں کوئی مشکل چیز کو حاصل کرنا یہ مادہ ختم ہو جائے یہ علم ہے اس کو حاصل کرنا بچے کے ذہن میں بیٹھے گے کہ آسانی سے کوئی ایک طریقہ اور جو کارٹون کو بتایا جاتا ہے وہ طریقے سے میں حاصل کرنا ہو جائے گا جی بچے کو ہم خود باقاعدہ طور پر اس کی تربیت پر اس کا سبب جو ہے ہم خود بن رہے ہیں یہ عمر الفتن کو لا کر کے سب سے پہلے ان کارٹونوں سے دور کریں اپنے بچوں کو چوتھی چیز بچوں کی عمر آنے کے بعد وقت پر شادی کرا لے اہم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ناشا للبصری واحسن جی بڑی بات ہے اور فکر کرنے کی بات ہے اے نوجوانوں کی جماعت منیست نکاحب نظروں کو نیچے کر دیتی ہے وہ شرمداروں کی حفاظت کرتی ہے نکاح وقت پہ کروا دینا اگر کوئی سر سرپرست نہیں ہے نوجوان خود ہے تو وقت پر نکاح کر لینا یہ بہت اہم ضروری چیز نکاح نہیں کریں گے دروازے کھولیں گے وقت چلا جائے گا ہم سوچتے ہیں کہ پیروں پر کھڑا ہونا ہے تعلیم ختم کرنا ہے یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے شادی کے لیے جی حسل و نسل نہیں ملتا مال مالی نہیں ملتی خوبصورت نہیں ملتی سیٹ اپ نہیں ہوتا اچھا کا زمانہ ایسا ہے ایسا ہے, ہے، نیک اور نکال اور یہ معاملہ کیا اگر تم فکی رہے کم مال والے ہیں, ہیں, شادی کر لیے سے کرے گا من نہیں اللہ اپنے معلوم معلوم نہیں ہوئے گا ہمارے پاس ہوتا ہے اگر بچی ہونے کی چانس ہو رہی ہیں دو بچیاں ہوں گی تین بچیاں ہوں گے اس کا خود مار رہے ہیں اپنی بچیوں کو ہم خود زندہ درگہ کر رہے ہیں آنے سے پہلے معاملہ یہی ہوگا تو ضروری ہے اللہ کا بر مطالعہ رسک دینے والا ہو ہے بس اللہ کا فرماتے ہیں کہ کل کل امت جب میرے زیادہ ہوگی تو میں بہت زیادہ فخر کروانا ہے امت سے زیادہ ہونے تو ضروری ہے کہ وقت پر اپنے بچوں کا نکاح کرا دیا جائے اور نوجوانوں سے متعلق اور سب یہ ہے علاج یہ ہے कि अपने चेहरों पर दाढ़ी रखा अपने चेहरों पर दाढ़ी रखा करें क्योंकि एक ऐसी चीज है सबसे पहले इजलास तो होना इखलास अगर है तो अजर मिलेगा नहीं इखलास के बिना बिना इजलास के रियाकारी की बुनियाद पर हम दाड़ी छोड़ रहे चलो माहौल उसको रहेंगे हम भी छोड़ेंगे एक दाढ़ी छोड़ा हुआ शख्स ये नहीं चाहता थिएटर में जाकर के फिल्म देखे एक दाढ़ी छोड़ा हुआ शख्स ये नहीं चाहता झूठ बोले क्या सुनते दाढ़ी छोड़कर झूठ बोला दाढ़ी छोड़ा हुआ है चेहरे पर सुनना छोड़ा झूठ बोल रहे हैं आपको नहीं बोल रहे ऑटोमेटिकली रुक जाएगा एक जिसके चेहरे पर सुन रखो दाढ़ी हो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा कि वो कहीं पार्क जाए چہروں پر سنتیں چھوڑے چہروں پر سنتیں چھوڑے اللہ تبارک کئی گڑام سے خود جو دیکھنے والی ہے وہ گھومنے لگے گی گاڑی والوں کو کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے وہاں سے بھی موقع مل رہا ہے یہاں سے بھی موقع مل رہا ہے اور سواب کا سواب بھی مل رہا ہے تو بڑی بات ہے چہروں پر سنتیں چھوڑے اس کے بعد جو سبب ہے کہ فیشن کو اپنا لیے ہیں ہم نوجوان غیروں کے فیشن کو تشویش گانے بجانا گانوں کا سننا بہت بڑی چیز ہے بہت بری چیز ہے بہت بری چیز ہے, بری چیز ہے. اس سے اتنا بہت ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بے قومن قرو جس نے جس کسی کی تشریح اختیار کی تو ان کے ساتھ ہو ہے جی, جی فلاں آدمی فلاں ماڈل یہ اپناتا ہے یہ گوگل پہنتا ہے ہم نے یہ پہنیں گے فلاں وہ پینٹ پہنتا ہے وہ شو پہنتا ہے وہ کنگی بال ایسے بٹھاتا ہے ہم بھی ایسے بڑھائیں گے فلاں وہ سار کرتا ہے بالکل پین ہو گئے بچنا چاہیے میرے گاڑیوں اور اسی طریقے سے یہ داموں کا استعمال بچ کے رکھنا اللہ تباب فرماتے ہیں, اِنَّ وہ لوگ جو چاہتے, ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ لاہول حدیث کو خریدے لاہول حدیث کو خریدیں لاہول حدیث عن اللہ تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا سبب میں موضوع گرچہ دوسرا ہے یہ آیت نظر و حالت کے تعلق سے آیت نازل ہوئی تھی جو کہ لوگوں کو روکتا تھا قرآن مجید نہ سنے آگے نہ سنا بلکہ کہانیاں جھوٹے کس سے کہانیاں لا کر کے لوگوں کو سناتا تھا اور جب یہ سنا تھا تو اللہ تبارک رعایت نازل تھا اس کے بعد جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو تفصیل بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ حسن قرآن جو تفسیر بیان کرتے ہیں لہول حدیث کرتے ہیں اننا گانے بجانا گانوں کا سننا گانوں کا بولنا جی اس میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں سب تمام موسموں سے جوڑنے والی تمام چیزیں آتی ہیں ابن شکر رضی اللہ بچانا گانوں کا سننا عورتوں کے سامنے بیٹھنا ان کے ناچتے ہوئے ناچنے کو دیکھنا شراب کا استعمال کرنا جو کا استعمال جوا کھیلنا شراب والی چیزوں کا استعمال کرنا یہ سب چیزیں معاذ میں آ ہیں معاذ میں آ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سم فرماتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو گانے بجاتے ہیں گانے سنتے ہیں وہ لوگ وہ عورتیں جو ننگی کی ہیں وہ مرد وہ مرد جو نشہ کو چیزیں شراب کو حلال کر لیتے ہیں شراب پیتے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کو قیامت تو دور کی بات قیامت کیاز عذاب دے گا اللہ تبارک و تعالی وہ تین قسم میں سب سے پہلی چیز ہے توقف اللہ تبارک و تعالی تلاوت دور کی بات تلاوت کا ہے ہوٹل میں چلا گیا گانے بج رہے ہیں دکان چلا گیا کسی دکان پہ گیا گانے بج رہے ہیں جی گھروں کوئی ایسا گھر کوئی ایسی گلی شہروں میں آپ دیکھیں کوئی شاید ایسی گلی ہو جہاں پر گانے نہ بجتے شاید ایسی ہوٹلیں ہو جہاں پر گانے نہ بجتے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے تو وہ لوگ جو ان ارمان کا ان گناہوں عورتیں ناچ بھی نہیں رنگی شراب حلال حلال سمجھ کر کے پیتے رہیں گے ایک بہانہ نکال کر کے یہ شراب حلال ہے ایسا ہوتا ہی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ, گا. گا گا. گا. اللہ تعالیٰ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسا دے گا یہ ہوئے گا ضرور بچ کے رہے گا یہ ضرور ہوئے گا اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے پتھر برسا دے گا کدف جس کو کہتے ہیں اور دوسری چیز مسخ اللہ تبار و چہرے بگاڑ دے گا چہرے بگاڑ دے گا زیر کے جیسے چہرے بنا اللہ بندر کے جیسے چہرے بنا دے گا اللہ تبارک یہ دنیا میں ہوگا دنیا میں جو لوگ ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالی سمجھ لیتے ہیں اور چوتھی تیسری چیز خصف خصف اللہ تبارک تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا ان کو خسف کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت بڑی چیز ہے یہ تینوں چیزیں یہ تینوں عذابات دنیا میں ان لوگوں کو آئیں گے جو ان تینوں چیزوں کو حلال سمجھنے کے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچا جائے اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے بے حجابی وہ چاہے مردوں کی طرف سے ہو یا چاہے عورتوں کی طرف سے ہو بے حجابی اختلاط مردوزن بے حیائی یہ بھی بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے ہمارے ماشاء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہوں النار لمب ہوا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے اب تک میں ان کو نہیں دیکھا لمب ارا میں نے نہیں دیکھا اب تک کہتے ہیں رجال یب راس یب رس کہ ایسے لوگ ایسے بادشاہ جن کے ہاتھوں میں بیل کے گن کے معنی میں توڑے ہوں گے یہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنے مارے. چھوٹی چھوٹی سی غلطی ہوگی بڑی بڑی سزائیں دوسری تم آریات دوسری قسم کی وہ عورتیں جو لباس پہن لباس ونساء لباس پہنی ہوئی ہے پھر ہے ایسا لباس ایسا لباس سب سے غریب مانی جاتی ہے جس سے پورا بدن نہ ظاہر ہوتا پورا بدن نظاہر جی یہ سب ایسی عورتیں نسا ان کا کپڑے پہننے کے باوجود بھی نہیں ہے ماں بات مردوں کو مائل کرتی ہے اور خود بھی مائل ہوتی مردوں مائل بھی کرتی اور مائل بھی ہوتی ہے نے کہا کہ وہ عورت ہے وہ عورت ہے وہ عورت خوشبو مت کر کے باہر نکلتے ہیں اور دوسروں کو بھی مائل کرتی ہے دو گناہ کا کام ہو گیا دو گنا ہو گیا جی خود بندھن کے چل رہی ہے دوسروں کو بھی مائل کر رہی ہے وہ اپنے سروں پر چونڈے ایسے باندھے گی جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں ان کے کوہان ہوتے ہیں ویسے اپنے سروں پر چونڈے باندھیں با گے لائے نل جن جنت میں ہرگز بہرگیز داخل ہوگی ایک ہوتا ہے سیوا لائے جنت میں داخل ہوگی یہ نور آ گیا تاکہ لائے تو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کریں گی جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کریں ہوا ایسی عورتوں کو تو بڑی بات ہے کہ بے حیائی یہ بے حجابی ایک عام ہو چکا ہے یہاں آت پر آپ چہرہ اٹھا کر کے چلنا مشکل ہو گیا دیواروں پر گندے گندے پوسٹر لگے ہوئے ہیں اخبار کھولیں گندے گندی تصویریں اخبار چالو کر نہیں ہوئے گندے عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بہت بڑا کتنا ہے بے جابی بہت بڑا اپنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا ایسا آئے گا زنا اتنا عام ہوئے گا کھلی کھلی سڑکوں پر زنا ہوتا رہے گا کھلی سڑکوں پر زنا ہوتا رہے گا اور ایک مومن کی علامت وہ ہو ہوگی اس دور میں قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا اس زمانے میں وہ کہے گا راستے میں جنا ہوتا رہے گا بھائی تھوڑا کنارے آ جانا اتنا گندا کام کرنے چلیے اتنے گھر چلیے پولیس کو فون کیے کم کی بات زمانہ ایسا آئے گا بھائی تھوڑا کنارے ہو جانا اور یہ مومن سب سے زیادہ اس دور میں ایمان رکھنے والا ہوگا ایسا زمانہ آ جائے ایسے کچنے بے حجابی ایک مومن قبرستان کے پاس سے قبر کے پاس سے گزرے گا قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا کاش میں اس قبر میں ہوتا اتنے اتنے آئیں گے اور یہ خصوصی طور پر بے حجابی بے حیائی جی بے حیائی اللہ قبر تعالیٰ سب سے پہلے نوجوانوں کو بچنے کے لیے مومنوں کو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں نظریں نیچے رکھیں وبو فکو چم اپنے شرمدار کی حفاظت کریں ظاہر سی بات ہے نوجوان بھی سبب بن سکتے ہیں مرد بھی سبب بن سکتے ہیں اگر ہم نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اور مجھے کیا ہے اور بن سمجھے آ گی اور اگر ہم اپنی نظر نیچے کر لیں شم کی حفاظت کریں تو ضروری ہے کتنے بے حجابی سے کتنے بے حجابی سے بچا جائے اور ایسی اسکولوں سے بھی بچایا جائے اپنے بچوں کو جہاں پر مخروف تعلیم ہوتی ہے ایک ہے وہاں تک صحیح ہے ایسے ایسے اسکولوں جہاں پر جہاں پر بچیوں کا جو یونیفارم ہوتا ہے پورا بدل تقریباً جسم کا آدھا آدھا حصہ ظاہر ہوتا ہے ایسی اسکولوں سے ایسی کالجوں سے بچائیں جہاں پر اختلاف کی تعلیم دیگر تھی تو یہ مرد و زن کا اختلاط یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے جو آج اس معاشرے میں نوجوانوں کو بگاڑنے کا اس کے علاوہ ایک اور علاج خصوصی طور پر یہ عام برائی کو چہن کر کے دینی معاملہ میں آ ہے شہری معاملوں میں ایک نوجوان کو چاہیے کہ اس کا طریقے علم علم کو حاصل کرنے کا طریقہ بالکل مناسب طریقہ ہو مطلب یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس صحیح طریقہ ہو علماء کی نگرانی میں ہو جی آج انٹرنیٹ کے پابندوں میں بہت سے علماء ایسے ایسے لوگ ملیں گے ایسے ایسے نوجوان ملیں گے جمعیت میں ایسے ایسے لوگ ملیں گے حدیث کے جسے. کے حدیث ہے. جی اس کے حدیث میں کیا حدیث ہوتی ہے کیا معاملہ ہے کیا مطلب ہے اس کا سبب کیا ہے اللہ کے رفوس کی مواو کیا, کیا؟ نہیں. آپ کی تربیت نہیں کرے گا انٹرنیٹ آپ کو علم ضرور دے گا انٹرنیٹ آپ حدیث مختاری مل جائے گی مسلم کی حدی سے مل جائے گی برا سب سے مل جائے گی مگر آپ کی تربیت نہیں کرے گا انٹرنیٹ کو کیا ہے کیا سمجھ رہے ہیں جی اچھی بات ہے انٹرنیٹ سے, سے مگر کی نگرانی میں یہ بہت اچھی بات کی نگرانی میں کہ علم علم تک پہنچنا علم تک پہنچنا یا علم حاصل کرنا یہ کمال نہیں ہے جی دلیل کو حاصل کرنا یہ کمال نہیں ہے یہ اچھا سے سماعت ہے بات کو ہمارے استاد بہت زیادہ کہا کرتے تھے ابراہیم اور رحیلی حفیظ عما اس چیز کو اس حدیث کو بہت زیادہ کرتے تھے کہ علم حاصل کرنا اس حدیث کو دلیل کو پکڑنا دلیل تک پہنچنا بلکہ اس دلیل سے صحیح متعلقہ استعمال کرنا یہ کما یہ فکر کی علامت ہے میں فخر بھوکے تھی میں آپ کو ایک مثال دے دوں حدیث کی روپ سے صحابہ کی جماعت سفر پر نکلی ہوئی تھی اس میں سے ایک صحابی جنوبی ہو گئے غسول واجب ہو گیا اور زخمی بھی تھے سر پر زخم لگا ہوا تھا رات میں سوئے غسل واجب ہو گئے مسئلہ آیا صاحب <تضحط> گا وضول کروں گا زخم اور بڑھ جائے گا میرا تو لہذا کیا میں ہوں صاحب نے کہا نہیں حدیث کیا ہے دیکھیے دلی دلیل کی بنیاد پر کہیں دلیل کیا ہے کہ اگر پانی تلاشے ہشیار کے بعد بھی اگر پانی نہ ملے تو تعین کرنا ہے دلی ہے کہ اگر پانی اگر پانی نہ ملے تو کئی ممکن ہے یار آپ کو پانی نہ سر ہو جو ہے محسوس کریں گے آپ پانی سے بیچارے کر لیے انتقال انتقال کر گئے جب واپس آئے اللہ کے رسول اسلم کے پاس واقعہ سنایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. ان لوگوں نے اس آدمی کو قتل کیے اللہ تعالی ان کو قتل کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عسلم یہ جملہ इन, حدیث حدیث کی بنیاد پر مسئلہ صحیح استعمال ہے آپ انٹرنیٹ سے دلیلیں پکڑتے ہوں گے دلیلیں نکالتے ہوں گے مگر اس کا صحیح استعمال کیا اصل ہے اس کا صحیح فهم یہ اصل ہے جی تو ضروری ہے اچھی بات ہے انٹرنیٹ سے آپ حدیثیں نکال رہے ہیں مگر ایک عالم کی نگرانی کہ واقعی اس حدیث کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا کیا معنی ہے یہ حدیث یہاں پر اس طریقے سے آ ہے کیا مفہوم ہے اس حدیث کا علماء کی نگرانی میں اگر ہو تو واقعی یہ علم نفا بخش ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کرنا دینی معاملوں میں شرعی معاملے میں اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کرنا اور یاد رکھنا یہ جو عقل ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جو مخافین ہے جیسا کہ اللہ کے سویا ہوا جی نیند میں ہے نماز کی حالت نماز نماز کا وقت ہو گیا ہے نیند میں ہے جی کوئی قلم اٹھا لیا گیا اگر اٹھتا ہے تو نماز پڑھے گا انیس سوبیتا بچہ ہے پکڑ نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہتھا یا بڑا ہو جائے بالکل اسی طریقے سے مجنون ہے یہاں تک کہ اس کی ضرورت ختم ہو جائے ہتھین وہ جاگ جائے اس کی بیہوشی ختم ہو جائے اس کے علاوہ کون بچے عقلمند عقلمند یہ شریعت کے مخاطبین ہے پاگل تو نہیں عقلمند ہے شریعت کے محاطبین اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ فہم بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نہ سلیمان یہ جو نعمت دی ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی داؤد علیہ السلام بھی تھے نبی سلیمان علیہ السلام بھی تھے واقعات کو جانتے ہوں گے آپ لوگ سلیمان علیہ السلام کا داؤد علیہ السلام کا فیصلہ حضرت سلیمان علی علیہ السلام کا پسنا قرآن میں کر دیا گیا ذکر کر دوں میں کیونکہ آپ لوگ انتظار کرنے کے میں ذکر کروں ہوا دو عورتیں آئی بچے کے معاملے میں ایک بڑی عمر والی عورت تھی ایک چھوٹی عمر والی عورت تھی دو عورتیں آئی حضرت علی علیہ السلام کے پاس کہا کہ یہ بچہ میرا ہے اصل جو بچہ تھا وہ چھوٹی عمر والی عورت کا تھا بڑی عورت جو عمر والی عورت تھی وہ چند کہا کہ یہ بچہ اپنی زبان کے ذریعے سے منا کہ حضرت سے فیصلہ کر دیا کہ بڑی عورت اور کا بچہ ہے بچہ لے کر کے نکلی سلم نے دیکھا کہا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوا اگر میں ہوتا تو دوسرا فیصلہ معاملہ ہے کہ یہ بچہ جس طرح ہے جنون کا میرا ہے میرا ہے میرا, میرا ہے تو حضرت السلام نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم اس بچے کے دو صحیح ساری پہ اس کے پاس نہ سلیمان اسلام نے کہا کہ بچہ اس کا وفا ہم نہا سلیمان ہم نے سلیمان اسلام کو یہ قم دی تو یہ جو قلم ہے اللہ تعالی کے بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا اس عقل کے ذریعے اس عقل کے ذریعے اللہ تبارک تعلی کی جو دلیلیں ہیں آیتے ہیں ان کی حکمتوں کو جانا جاتا ان کی حکمتوں کو ان کی حکمتوں کو جانا جاتا ہے اور اس عقل کے ذریعے واقعی صرف اس عقل کی بنیاد پر مجرد اس عقل سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں مجرد عقل کی بنیاد پر قرآن کو نہیں سمجھتے ہم نہیں سمجھ سکتے تبھی یہ رسول بہت ضروری ہے مجرد عقل کے ذریعے سنتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہم صحابہ کا طریقہ صحابہ کا عمل صحابہ کی تفسیر بہت ضروری ہے تو لہٰذا اپنی مل عقلوں کو صحیح معنی میں استعمال کریں دلیل مل گئی بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لوگ ہیں لکھانا اولا میں کہتے ہیں کہ اگر اس دین کو عقل سے سمجھا جائے رائے کی بنیاد پر اگر یہ دین ہوتا عقل کی بنیاد پر اگر یہ دین ہوتا تو مساح کہاں کرنا آتا موضوع پر مساق کہاں کرنا ہے اوپر کرنا ہے اگر عقل کی بنیاد پر یہی نہیں ہوتا تو موضوع پر کہاں کرنا ہوتا چلتے کیسے نیچے نیچے مساق کرنا ہوتا تو دین یہ ایسی نہیں ہے آکل کی بنیاد پر نہیں ہوتی اپنی عقلوں کو صحیح استعمال کرے یہ شیطان کھلواڑ کرتا ہے میرے بھائی شیطان کھلواڑ کرتا ہے ایک مومن کے ساتھ اس کے خواہشات سے کھیلتا ہے جی شاپ سے کھیلتا ہے دین کو برباد کرتا ہے اسے سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ شبہ سے کھیل اس کے شبہ سے کھیل رہا ہے خاما خان نئے عجیب و غریب سوالات پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ کا مثال کے یہ دنیا بننے سے پہلے کیسا اللہ کیسا ہے اللہ, اللہ اج پر کیسا ہے جی. عقیدے میں خاما خانٹا جائے کہ میں یہ بہکائے گا ہی آپ وہ, وہ چاہتا ہے کہ آپ بہت جائیں اس کا مقصد تو پورا کرنا ہے اسے شبہار ڈالے گا عجیب وغیرہ شبہات ڈالے گا تو ضروری ہے ان شبہات کا مقابلہ یقین کے ذریعے ہو یقین کے ذریعے ہو ان شبہات کا مقابلہ جی دین برباد کرنے کی کوشش کرے گا یہ قرآن کیا قرآن ہے کون جانتے ہیں؟ سب لوگ مزہ کر رہے ہیں زندگی ہے مزہ کرنے کے ہیں چلو مزہ کرتے یہ جو کر رہے ہیں غلط پتر پتر کتنے ایسے ہوتے ہیں کچھ مقامی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اور اس کا ایک وقت ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے یہ جو عالمی پتنا ہے کون سا کیا ہے یہ داعش کا پتنا؟ شہاپ سے کھیلا ہے شیتان آ کر کے شبہات سے کھیلا ہے کتنے نوجوان مسلمانوں میں جو جتنے گئے ہیں اکثر اگیش کر ہماری جماعت کے لوگ ہیں کیا ہو گیا علما کی نگرانی میں علم حاصل نہیں کر رہے ہیں یا علماء کو وہ مقام نہیں دے رہے ہیں ارے مقام مت دیجیے ان کو حاصل کیجیے آپ صحیح مان لیے سمجھیے آپ کتنے نوجوان چلے گئے بچوں کو چھوڑ کر بیویوں کو چھوڑ کر دی, کے ہجرت کا نام لے کر کے چلے گئے افسوس ہوتا ہے پتا بھی نہیں ہمارے ساتھ ہوتے تھے یہ کتنا آیا چلے گئے کتنا آیا چلے گئے کیا سمجھے کیا نہیں سمجھے یہ کیا ہے یہ داعش یہ کیا ہے داعش یہ ہے شام سے میں اسلام دار اور اسلامی عین سے رسوس مدینہ کر کے کیا طریقہ اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ طور پر جی آپس میں آپس میں طے مشہور ہے دب ہے کوئی بھی کھڑا ہو گیا چلا رہا ہے میرے پاس آ کے بیٹھ کر یہی تو سواری سوچ ہے اللہ کے نہیں مانتا وہ کافر ہے اس کو تقیری پکوا دیتے ہیں اور اس کا اس کو کرنا, اس کو قتل کرنا ختم کرنا حلال سمجھتے ہیں مباحدم سمجھتے ہیں مسجدوں میں مسلمانوں کی مسجدوں میں بم کے کرتے ہیں ایسی سوچ رکھنے والے کون تھے سوارش تھے یہ تھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم کی نار جو مسلمانوں کو پتھر دیتے ہیں تقدیری بدلے لمار جمنم کے کتے ہیں وہ. بڑی تشلیح ہے کسی کو بھی فتوا دے دیے کافی ہے ہماری رعایت کو نہیں مان رہا ہماری جماعت کو نہیں متا کافر ہے یہ مسلمان نہیں یہ کافر ہے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا غلط کر رہا ہے کافر ہے یہی تو کام کر رہی ہے آسدش جی بیٹھی ہوئی ہے اسٹیٹ لیس جی اسٹیٹ لیس کوئی اسٹیٹ نہیں پتہ نہیں کب مارے جائے گی کب ختم کی جائے گی یا پھر دشمنا نے اسلام کے کیا چال ہے پتا نہیں یہی سوچ ہے سواری تفریح تو مسلمان ایک مومن کو چاہیے یہ شبحا سے شیطان کھیلے گا شبھاگ سے شیطان کھیلے گا اس کا مقصد پورا ہونا ہے تو نہیں میرے بھائیوں علماء کی نگرانی میں رہیں علماء سے سمجھیں علماء سے سیکھیں اور اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کریں اللہ تعالیٰ کیست ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا جو آپ کہاں خرچ کیا منمانی کیا جیسے شیتان بہ گیا بہ گیا ضروری ہے اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کرنا جس کی وجہ سے آج صحیح معنی میں استعمال نہیں کر رہے ہیں تو نوجوان برباد ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں اسی طریقے سے ایک اور سب اسباب کئی ہو سکتے ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں شبہات میں شنا کیا شبہات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال وہ بینا مسقد اللہ کے رسول اسلم فرماتے ہیں حلال چیزیں واضح ہے حلال چیزیں واضح یہ کھاؤ وہ کرو وہ کرو حلال چیزیں واضح گا کچھ تبھی خاتون ابھی درمیان کچھ ایسے معاملات ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں جو مشتبے جو پڑ گیا ان مسلوں میں پڑ گیا مسلمان تھے صحیح سنت پر چل رہے تھے مسلح آ ہے جی شہد والا صحیح ہوگا غلط ہوگا داعش اور یہ واقعی مسلمانوں کے لیے کام کریں گے پوری کشفا کو ختم کریں گے اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی جی صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے غلط ہے پمن موقع آپ کی جو شبہات میں پڑ گیا تو گویا وہ نے دین میں برباد کرے اور اپنے عزت میں برباد کرے اور جو ان شبہات حفاظت کر لیا اپنے عزت کی بھی حفاظت کر لیا شبہات کی ایک اور افسری مسائل جس بتاتے ہیں کہ وہ مسائل جو مختلف کی ہو وہ مسائل جو مختلف کی دیکھیے ہم ایک عام آدمی ہیں ایک عامی کے لیے چاہیے ایک عام آدمی کے لیے چاہیے مسائل کھلے کھلے اس کے پاس ہیں زندگی گزارنے کے لیے تجارت کے مسائل واضح ہیں اس کے پاس جی تجارت کے مسائل واضح ہیں نماز کے مسائل واضح ہیں اس کے پاس کھانا کھانے کے آلات واضح اس کے پاس ہر معاملے میں سننے ہیں ایک عام آدمی کو کیا چاہیے حلال و حرام واضح ہے سام سکتے ہو شہر میں بیٹھے کیا ضرورت ہے تو شبہ کے اور ذکر کرتے ہیں وہ مسائل جو مختلف کی ہیں تو بہتر ہے مسائل میں نہ کرے جیسے ہم جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں ویسے چلے اس کے میں مثال دے دیں ہلال چاند کا مسئلہ جی بہت بڑا کٹھن مسئلہ ہے جی چل رہے تھے صحیح معنی میں جماعت کے ساتھ چل رہے تھے ہم جماعت کے ساتھ چل رہے تھے مسئلہ آ گیا وہاں معاملہ ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے سلفے صالحین میں بھی یہ مسئلہ تھا سلفی صالح کی رائے ہے رائے تک رکھتے تھے اپنی رائے تک رکھتے تھے اس کو کر کے آج کیا ہو گیا اگلے بنگال کا مسئلہ کرنے کی کوشش ہے پورے میں ایک چاند ہونا چاہیے علما نے اختلاف ہے اس مسئلے میں خانہ کا کیوں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے تو یہی ہے آپ کی شبہات ہی جو شبہات میں پڑھ گیا اپنے دین بھی برباد کر لیا اور اپنی عزت بھی برباد کر لیا تو ضروری ہے کہ ان شبہات سے بچے رہیں ان شبہات سے بچے رہیں اسی طریقے سے امیر کی اطاعت امیر کی اطاعت نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس جسے بیعت جسے ہم جسے امیر بنا ہے جماعت کا ان کی طاقت ضروری ہے اللہ کے رسوس وقت فرماتے ہیں جو جماعت سے ہٹ گیا سمجھو جہنم جہنم جنت سے بہر جائے گا بلکہ ہے جہنم میں جائے گا تو ضروری ہے کہ امیر کی اطاعت اس سلسلے میں کئی آرت والد ہیں کئی حدیثیں والد ہیں اس سلسلے میں امیر کی اطاعت حدیث میں آتا ہے حضرت, حضرت حضیفہ رضی اللہ محمد وہ کان ناسور یسلی وہ ان کو فرماتے ہیں حضرت, حضرت بن عبان کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیر کے بارے میں پوچھتے تھے خیر کے کاموں کے بارے میں پوچھتے تھے وہ کن میں شر کے بارے میں پوچھتا رہا تھا برائی کے بارے میں پوچھتا تھا مقامی اس ڈر جگہ کہ میں اس میں کہیں نہ پڑھ رہا ہوں اس میں نہ پڑ جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ اللہ کے رسول ہم پہلے شرم میں تھے کفر کی حالت میں تھے آپ آئے کر جی. اس کے اسلام دے سنیا جی کیا اس گیر کے بعد پھر شر آئے گا ہاں ہاں آئے گا پھر کہا کہ اس کے بات کا شر آئے گا کہا کہ ہاں آئے گا تو میں اس وقت کیا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی اطاعت کے اطاعت کرنا جماعت سے کبھی بھی نہ ہٹنا جماعت سے کبھی بھی الگ نہ لیا جائے نہیں رکھا عقل کو دوڑا ہے من میں جیسا آیا آئے لا جی خود امیر بن گئے خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ حدیث کے مطابق اللہ کے احسوس فرماتے ہیں کہ علم کو اللہ تبارک اللہ علم کو خبر خود بھی گمراہ رہیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے قیامت پکڑے گا جو ماننے والا ہے جو پکڑے گا کہ میں تو تیرے برابر تیرے راستے پر چلا لہذا مجھے بچا لے کہاں بچاؤں گا میں تجھ یہاں کس رہا ہوں تجھے میں کہاں سے بچاؤں گا ترین کہے گا اس وقت تو لہذا اس عقل کا صحیح استعمال کرے اور دین کو جو حاصل کر رہے ہیں وہ طریقہ بھی ہمارا صحیح ہو کچھ کو ختم کر دوں گا طویل ہو جائے گی اسباب ہیں علاج بھی بہت زیادہ ہے وہ وقت ساتھ نہیں لے رہا ہے بس یہ ہے یہ کہنا ہے کہ دور فتنوں کا دور ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ فتنوں کا دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی کوشش پیشن گریاں کر چکے ہیں کہ زمانہ ایسے ایسے آئے گا بے حجابی آئے گی حدیث کے انکار کرنے والے آئے گے صرف جیسا فتنہ پیدا ہو جائے گا اس دنیا میں تو جو شخص ان فتنوں کے دور میں کامیاب ہے وہ نوجوان کامیاب ہے وہ مسلمان جو ان فتنوں کے دور میں تے ہی فیلتے فضیلتے ہی بدلتے میں نے کہا ایسا بھی گاؤں آئے گا ضلع گلام پر ہوتا رہے گا بھائی کو کہنا یہ چاہتا ہوں جو نوجوان یا جو مسلمان اپنے دین کی حفاظت کرنے استقامت اختیار کرنے اس کے لیے قواعد قوائد ہیں ہی. سب سے پہلا رہے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہے گا ان الَّذِينَ قَالُوا ربون اللہ ان الدینہ قانون کالون اللہ ان لبینا فول کر جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پڑھ ایمان لاتے ہیں ثم کاموں پھر دین پر ڈٹ جاتے ہیں اتنوں میں پڑے بغیر اتنوں سے بچ کر کے اتنوں سے بچ کر کے دین پر ڈٹ جاتے ہیں تت نسبت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے پاس گرچہ ظاہری دکھائی نہیں دیتے فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالی کا اللہ خواب کو تسلی دیتے ہیں جو استقامت اختیار کرتا ہے ان فتنوں سے بچ کر کے ان سے بچ کر کے تو کتنا نصیب والا ہوگا وہ نوجوان جسے جائے اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں وہ شخص جو فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرتا ہے جماعت کے ساتھ رہتا ہے برابر اللہ کے رسو سے و آگ کی کو پکڑا ہوا ہے کتنے آزمائشیں ہیں کتنوں سے بچتا ہے دین پر قائم و دائم ہوتا ہے گویا اپنے ہاتھ میں آگ کی گٹی پکڑا ہوا ہے اللہ کے رسول سسول نے فرمایا کہ اس کو پچاس لوگوں کے برابر اجر ملے گا پچاس لوگوں کے برابر اجر ملے گا نوجوان بڑی بات ہے پچاس لوگوں کے برابر اجر ملے گا صحابہ خانوش نہیں تھے پوچھے اللہ کے رسول مننا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کے ہم کے جو زمانے میں ہوں گے اللہ کے رسول نے فرمایا کے جو دین پر اختامت اختیار کرتا ہے اب یہ بات ایک شبہ آ ہے کہ کیا ہم صحابہ ہیں, جی؟ ہیں؟ مرض یہ جو میں نے کہا ترجمہ کیا سوچو بھی مرد ہم صحابہ ہیں جی پچاس لوگوں کے برابر سواب ملنا یہ بات الگ ہے پچاس لوگوں کے دو رکت نماز پڑھے تو کتنا سبب ملے گا جی ایک عمرے کے برابر ملے گا کیا اس شخص کا عمرہ ہو گیا اگر کوئی عمرے کے لیے جائے مصرف مدینہ جانا مصرف ایسا مطلب عمرہ ہو گیا نہیں ہوا عمرے کے برابر پراب ملا اس کو عمرہ نہیں ہوا اس کا تو ویسے ہی پچاس لوگوں کے برابر ملے گا مگر وہ درجہ جو صحابہ کا ہے اللہ توان اللہ تعالیٰ وہ اللہ شالا در وہ درجہ نہیں دے گا وہ درجہ نہیں ملے گا اور اس کے ایک پرسینٹ بھی شاید ہی نہیں پہنچ پائے تو اسی طریقے سے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ اس وقت جو دین پر عمل کرے گا جماعت کے ساتھ جمع رہے گا اللہ رسول اللہ کے رسول یہ اس کے لیے خوشخبری دیے ہیں تو نوجوانوں یہ فتنوں کے دور میں بچ کے رہنا دین پر تعلیم تعلیم رہنا استقامت اختیار کرنا نمازوں کی پابندی کرنا اللہ تبارک تعالیٰ جن،, جن چیزوں سے روکا چیزوں سے روک کے رہنا شیطان چاہتا ہے کہ آپ جائیں جائے چاہتا ہے اور یاد رکھنا ہر ایک شیطان جو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہماری طبیعت کے بارے میں ہماری کدرت کے بارے میں ہم سے اچھا جانتا وہ جانتا ہے کہ اس کے گر میں کیسے گھمائے اس کے گرے میں ماری کیا کمزوری ہے میرا شیطان جانا ہے میری کیا کمزوری ہے میرا شیطان جانتا ہے آپ کی کیا کمزوری ہے آپ کا شیطان جانتا ہے اکیلے میں اس کو کیسے کیسے گمراہ کرنا انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے اس کو کیسے غلط چیزیں دکھانا اکیلا ہے کیا کیا اس کے خیالات ڈالنا اس کے ذہن میں شیتان چاپتا جانتا اس ہے اس کو کہاں بھٹکانا ہے اس کو کہاں بٹانا ہے اچھے سے ہے شیطان تو شروحات کا مقابلہ شیتان کا ہوتا ہے اس سے بچ کر, دوں گا. اس کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کرے گا ایسے دور میں گویا کہ وہ میری طرف ہجرت کر کے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجرت کرنے کا معلوم ہجرت کا سبب جی اللہ کے علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسے ہیں یہ حدیم قبلہ ایک اسلام الاسلام اسلام یہ قبلہ اسلام میں جتنا بھی کیے کیے قبلہ اگر ہجرت کر لیے ہجرت کر لیے پچھلے ہو جاتے ہیں یہ ایک فائدہ اور ایک اور مثال میں ہجرت بھی دے دوں گا آپ کو صحابی رسول نام ذہن میں نہیں آ رہا مجھے صحابی رسول ہجرت کر کے آئے قبیلے دوس کے رہنے والے جانے جی ہجرت کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کا سوال ہجرت کر کے آنے کے بعد ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی ہجرت کر مسلمان اسلام کبول کے, کے شہر سے اسلامی شہر میں داخل ہو گئے مدینہ داخل ہونے کے بعد ان کے ساتھی کو صحابی ربول ان کے ساتھی کو مدینے کی ہوا سیٹ نہیں ہوئی پانی سیٹ نہیں ہوا نا پانی سیٹ نہیں ہوا بار بار بیمار ہو رہا ہے کسی کو بھی ہوتا ہے کسی کو آب ہوا سیٹ نہیں ہوتی کسی کو واہن سیٹ نہیں ہوتی کسی کو ہر جگہ سیٹ ہو جاتی ہے تو صحابی کو مدینے کی ہوا سیٹ نہیں ہوئی بیمار ہو اتنا بیمار اتنا بیمار اتنا بیمار, بیمار، آخرکار تنگ ہو گئے ہو چاپو لیے اپنے ہاتھ میں انگلیاں گاڑی تنگ ہو گئے تنگ ہو گئے بیمار سے چاکو لیے ہاتھ میں انگلیاں گاڑی خون باہ انتقال کر گئے کیا عذاب ہے جو شخص خودکشی کر لے عذاب کیا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت آ جائے اس کو آزاد نہیں ہونا لگے تو صحابی کے آئے تنگ آ گئے ہوا خون باہر آ گیا انتقال کر گئے اب یہاں پر جو صحابی ہیں صحابی بار بار فکر تھی ان کو سوچتے تھے کہ میرا دوست میرے برابر ہجرت کر کے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود کشی کر لیا کیا انجام ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا بہت فکر کرتے تھے ایک مردہ ہے خوابوں میں دکھایا گیا کہ وہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں جی کہاں پر جنت میں جنت میں ملاقات کر رہے ہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے گناہ مار کر دیا ہجرت کے بدلے اللہ تعالی میں جو خودکشی کر لیا ہجرت کے بدلے صحابی صبح اٹھے اللہ کے رسول رسو وسلم کا معمول تھا کہ فجر کے بعد صحابہ ان سے خواب کی تعبیریں پوچھتے تھے صحابی آئے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میرے ساتھی پہلے آئے تھے انتقال کر گئے پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ اجرت میں اللہ کے رسو حسن نے کہا کہ ہاں ہجرت جیسا عمل ان کے اس گناہ کو مٹا دیا تو پھر صحابی نے کہا یہ کہ ہاتھ پہ کپڑا باندھنے کا معاملہ ہے دعا کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا یہ معاملہ بھی خطرہ تو جو شخص ہجرت کر کے ہے اتنا بڑا سواب ہے خود کشی جیسا سواب جو ہے معاف ہو سکتا ہے تو جو شخص کتنوں کے دور میں جو نوجوان فتنوں کے دور میں اللہ کے دین پر تائم و دائم رہتا ہے تو ہجرت کرنے کا سواب ملے گا تو بس میں ان چند باتوں پر اپنے درج کو ختم کرتے ہوئے بارگاہ اللہی سے دعا کرتا ہوں بارگاہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فطروں سے محفوظ رکھے اور ہمیں برائیوں سے بچائیں نیک اعمال کرنے کی تحفے ادا فرمائے نمازوں کا پابند بنائے اور نو جوانوں میں نو جوانوں میں وہ جذبہ عید ادا کرے وہ جذبہ عیدی ادا کرے جو پچھلے نوجوان میں جو پچھلے نوجوان نوجوانوں میں تھا رہے سے بنا بندی کو ایک دم